صورت البقرہ آیت ایک 193 بانوے ایک سو اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ حَتَّى لَا اللہ فِتْنَةٌ دین فإن انتهو فلا عدوان اللہ مسلمانوں سے جنگ اور قطال کرنے والے کافر بھی اگر توبہ کر لیں اور اسلام لے آئیں تو ان کی توبہ قبول ہے اللہ تعالی غفور الرحیم ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کسی طرح کی ذاتی کی اجازت نہیں فعین فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ